تو ان پر پڑ گئیں ان کی کماو ہے کی برائیاں اور وہ جو ان میں ضلع منقرب ان پر پڑیں گی ان کی کماو ہے کی برائیاں اور وہ قابو سے ناؤ نکل سکتے